الحمدللہ ہمارا مطالعہ چل رہا ہے کتاب مطالعہ کیا کیوں اور کیسے کا آج ہم موضوع سماعت کریں گے مطالعہ اور ہمارے اسلاف و اکابر مطالعہ معدوم علمیت معدوم مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی صاحب لکھتے ہیں کہ امام ظہری ہوں یا امام مزنی حکیم فارابی ہوں یا شیخ الرئیس ان کے علمی کمالات کی بنیاد مطالعہ کی ہی کثرت تھی کہ ایک کتاب کو سو سو بار پڑھتے اور پچاس پچاس برس دیکھتے تھے اب مطالعہ معدوم لہٰذا علمیت معدوم بے درد ہیں وہ لوگ جو ان بزرگوں کی جانکاریوں کو نظر انداز کر کے ان علمی کمالات کو محض اس زمانے کے آثار کا سمرہ بتاتے ہیں اور اپنے میں باطل میں اپنے لیے ایک عذر تراشتے ہیں حوالہ علماء سلف صفحہ نمبر چوالیس کچھ دیر طلبہ کے ساتھ صفحہ نمبر ایک سو ہمارے اسلاف و اکابر جنہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف علوم و فنون میں امامت کا درجہ تا فرمایا وہ مطالعے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں اور انہوں نے اس کو کتنی اہمیت دی درج ذیل اقوال و حکایات سے اس کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے مطالعہ حافظ کو مضبوط کرتا ہے قوت حافظہ کے لیے جہاں اور دوائیں استعمال اور وظائف کیے جاتے ہیں وہیں ایک دوا مطالعہ بھی ہے چنانچہ امیر المََنین فی الحدیث حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری علیہ الرحمٰ سے عرض کی گئی حافظے کی دوا کیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا ادمان النغری فلقتبی یعنی کتب بینی حوالہ جامع الجامع بیان العلم جلد دو صفحہ نمبر تین سو نوے حضرت امام برحان الدین زرنوجی علیہ الحمہ فرماتے ہیں اے طالب علم تو ہمیشہ درس و مطالعہ میں مصروف رہے اس سے کبھی جدا نہ ہو کیونکہ مطالعہ کے سبب ہی علم میں ترقی ممکن ہو سکتی ہے حوالہ تعلیم المتعلم طریق و تعلم صفحہ نمبر انسٹھ چالیس سال تک مطالعہ کوشش کیجیے کہ کتاب ہر وقت ساتھ رہے کہ جہاں موقع ملے کچھ نہ کچھ مطالعہ کر لیا جائے اور کتاب کی صحبت بھی میسر رہے حضرت امام حسن بصری علیہ ہم فرماتے ہیں کہ مجھ پر چالیس سال اس حال میں گزرے ہیں کہ سونے سوتے جاگتے کتاب میرے پاس سینے پر رہتی تھی حوالہ جامع بیان العلم جلدو صفحہ نمبر انتالیس راکم کے دورہ حدیث شریف کے ایک ہم سبق دارالفتہ سنت میں بحثیت نائب مفتی اور جامعۃۃ المدینہ بحثیت استاد الحدیث خدمات دے رہے جناب حضرت علامہ حافظ محمد حسان اتاری مدنی حفیظ اللہ تعالی کی عادت دیکھی گئی ہے کہ وہ اکثر و بیشتر اپنے ساتھ کتاب رکھتے ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ علم و عمل کی شاہراہ پر کامیابی کا سفر بڑی تیزی کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اور نظر بد سے محفوظ رکھے آمین کتاب دلچسپ رفیق خلیفت المسلمین حضرت علامہ عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ کے پوتے حضرت عبداللہ علیہ الرحمٰ نے سب سے ملنا جلنا موقوف کر دیا تھا اور قبرستان میں رہنے لگے تھے ہمیشہ ہاتھ میں کتاب دیکھی جاتی تھی ایک بار اس بارے میں سوال کیا گیا تو کہنے لگے میں نے قبر سے زیادہ وائز کتاب سے زیادہ دلچسپ اور رف... دلچسپ و رفیق اور تنہائی سے زیادہ بیزر ساتھی کوئی نہیں دیکھا حوالہ علم اور علماء کی اہمیت صفحہ نمبر اکتالیس استغراک مطالعہ کا عالم حافظ ابن حجر اسکلانی علیہ الحمہ لکھتے ہیں کہ ایک دن مجلس مذاکرہ میں امام مسلم علیہ المہ سے ایک حدیث کے بارے میں استفتار کیا گیا اس وقت آپ اس حدیث کے بارے میں کچھ نہ بتا سکے گھر آ کر اپنی کتابوں میں اس حدیث کی تلاش شروع کر دی قریب ہی کھجوروں کا ایک ٹوکرا بھی رکھا ہوا تھا امام مسلم کے استغراق اور انہماق کا یہ عالم تھا کہ کھجوروں کی مقدار کی طرف آپ کی توجہ نہ رہی توجہ نہ ہو سکی اور حدیث ملنے تک کھجوروں کا سارا ٹوکرا خالی ہو گیا اور غیر ارادی طور پر کھجوروں کا زیادہ کھا لینا ہی ان کی موت کا سبب بن گیا حوالہ تذکرت المحدثین صفحہ نمبر ایک ساری ساری رات مطالعہ امام محمد بن ادریس شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ساری رات امام محمد علیہ الرحمہ کے یہاں رہا آپ نے ساری رات اس طرح گزاری کہ آپ مطالعہ کرتے کرتے لیٹ جاتے کچھ دیر بعد اٹھتے اٹھ بیٹھتے اور پھر مطالعہ کرنا شروع کر دیتے حوالہ کچھ دیر طلبہ کے ساتھ سفر نمبر 135 محرر مذہب حنفی امام محمد بن حسن شیبانی علیہ رحمٰ سوتے بہت کم تھے زیادہ تر وقت مطالعہ اور لکھنے لکھانے میں گزرتا کسی نے اس کسی نے اس بارے میں پوچھا تو بڑا نصیحت آموز جواب ارشاد فرمایا فرمایا میں کیسے سو سکتا ہوں حالانکہ مسلمان ہم علماء پر اعتماد اور بھروسہ کر کے اس لیے مطمئن ہو کر سوتے ہیں کہ جب کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو ہم امام محمد کے پاس جا کر پوچھ لیں گے اور اگر ہم سو کر وقت گزار دیں تو اس میں دین کا ضیاع ہے مطالعہ اور وقت کی قدر علامہ ذہبی علیہ الرحمہ نئے تذکرت الحفاظ جلد تین صفحہ نمبر ایک سو چودہ میں حضرت خطیب بغدادی علیہ رحما کے متعلق لکھا ہے کہ وہ راہ چلتے بھی مطالعہ کیا کرتے تھے تاکہ آنے جانے کا وقت ضائع نہ ہو علم اور علماء کی احمد صفحہ نمبر تیئیس اسی فنون پر کتابیں تحریر کی حافظ ابن رجب حنبلی علیہ رحما ذیل طبقات حنابلہ میں لکھتے ہیں ابوالفا بن عقیل علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں کھانے کے وقت کو مختصر کرنے کی بہت کوشش کرتا ہوں اکثر روٹی کے بجائے چورا پانی میں بھگو کر استعمال کرتا ہوں تاکہ مطالعہ کے لیے زیادہ وقت بچ جائے حوالہ علم اور علماء کی اہمیت صفحہ نمبر تیئیس آپ نے مزید فرمایا مطالعہ کرتے کرتے جب آنکھیں جواب دینے لگتی ہیں تو میں لیٹ کر مسائل سوچنے لگتا لگ جاتا ہوں حوالہ علم اور علماء کی اہمیت صفحہ نمبر تیئیس صفحہ نمبر ستائیس امام ابن جوزی علی رحمٰ فرماتے ہیں کہ الوفا بن عقیل نے اسی فنون پر کتابیں لکھی ہیں اور ان کی ایک کتاب آٹھ سو جلدوں پر مشتمل ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہے حوالہ علم اور علماء کی اہمیت صفحہ نمبر بیس ہزاروں کتب کا مطالعہ امام ابن جوزی علیہ رحمٰ تحدیث نعمت کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ دوسرے لڑکے دجلہ کے کنارے کھیلا کرتے تھے اور میں کسی کتاب کے اوراک لے کر کسی طرف نکل جاتا اور الگ تھلگ بیٹھ کر مطالعہ میں مصروف مشغول ہو جاتا تھا حوالہ علم اور علماء کی اہمیت صفحہ نمبر اٹھائیس مزید فرماتے ہیں میری طبیعت کتابوں کے مطالعہ سے کسی طرح سیر نہیں ہوتی تھی جب کسی نئی کتاب پر نظر پڑ جاتی تو ایسا محسوس ہوتا کہ کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا میں نے زمانہ طالب علمی میں بیس ہزار کتابوں کا مطالعہ کیا مجھے ان کتابوں کے مطالعہ سے سلف کے حالات و اخلاق ان کی عالی ہمتی قوت حافظہ ذوق عبادت اور علم علوم نادرہ کا ایسا اندازہ ہوا جو ان کتابوں کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا ان کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے اپنے زمانے کے لوگوں کی سطح پس معلوم ہونے لگی اور اس وقت کے طلبا علم کی کم ہمت منکشف ہو گئی میں نے مدرسہ نظامیہ کے پورے کتب خانے کا مطالعہ کیا جس میں چھ ہزار کتابیں ہیں اسی طرح بغداد کا مشہور کتب خانے کتب الحنفیہ کتب الحمیدی کتب عبد الوہاب کتب ابی محمد وغیرہ کتب ابی محمد وغیرہ جتنے کتب خانے میری دسترس میں تھے سب کا مطالعہ کر ڈالا حوالہ علم اور علماء کی اہمیت صفحہ نمبر 29 لا لاجواب اور بے مثل مطالعہ اللہ تعالیٰ کی نشانی علامہ عبد الوہب شاعرانی قدر نورانی نے تفاصر شروع احادیث لغات اصول و کلام قواعد سیرت تصوف وغیرہ کی لا تعداد کتب کا نہ صرف ایک بار مطالعہ کیا بلکہ بعض کتب جو کئی کئی مجلدات پر مشتمل ہیں انہیں کئی کئی بار پڑھا صرف مطالعہ تفاثر ملاحظہ کیجئے اور حیرت کے سمندر میں ڈوب جائیے آپ علیہ رحمٰن تفسیر باغوی تفسیر ابن زہرہ تفسیر ابن کثیر تفسیر ابن نقیب مقدسی سو جلدیں ایک ایک بار تفصیر قطبی دو بار تفسیر خازن تفسیر دُر منصور عبدالعزیز عدیرنی کی تفسیر صغیر اور کبیر تین تین بار تفسیر بیدابی پانچ بار تفصیر ابن عادل سات بار تفسیر قواشی دس بار اور تفسیر جلالین کا تیس بار مطالعہ فرمایا آپ علیہ رحما کے مطالعہ کے متعلق مطالع مزید جاننے کے لیے طبقات امام شاعرانی مترجم صفحہ نمبر اکتیس تا بتیس دیکھ کو دیکھ کر کو دیکھا جا سکتا ہے عاشق مطالعہ کی نرالی موت علامہ جاہز کو جو کتاب میسر آتی اس کا اول تو آخر بلستیاب مطالعہ کرتے کتب خانہ کرائے پر لے کر رات بھر مطالعہ کتب میں مصروف رہتے زندگی کے آخری ایام میں فالج کا حملہ ہوا جس کے نتیجے میں جسم کا کچھ حصہ ناکارہ ہو گیا لیکن پھر بھی مطالعہ کتب میں مصروف رہتے ایک دن مطالعہ کتب میں مشغول تھے کہ اچانک کتب کا عظیم ذخیرہ ہر طرف سے اوپر آ پڑا جس کی تاب نہ لاتے ہوئے عاشق مطالعہ کتب انتقال کر گئے حوالہ فضائل علم و علما صفح نمبر 146 پیر مہر علی شاہ صاحب کا مطالعہ قبلۂ عالم حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب مجدد گولڑوی قدس سرہ کے متعلق منقول ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ موسم سرما کی طویل راتیں عشاء کی نماز کے بعد مطالعہ میں ہی گزرتی حتیٰ کہ اس حالت میں صبح کی اذان ہو جاتی حوالہ مہر منیر صفحہ نمبر 1979 سیون نائن اعظم پاکستان علیہ رحمہ کا مطالعہ مہود سعظم پاکستان مولانا سردار رحمت, رحمت اللہ تعالی علیہ کے طالب علمی کا زمانہ تھا اور اس وقت آپ کے مادر علمی جامعہ رضوان جامعہ رضویہ مظہر الاسلام میں بجلی نہیں تھی اور نہ ہی محلہ سوداگران بریلی میں بجلی آئی تھی دیگر طلباء تو رات کو دیگر طلباء تو رات کو سو جاتے مگر محادث اعظم سرہ کو بارہ ایک بجے تک میونسپل کمیٹی کے لیمپ کے نیچے کھڑے ہو کر اپنا سبق یاد فرماتے دیکھا فرمایا کرتے تھے حضرت حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان علیہ رحمٰ کو معلوم ہوا تو محتمم کو مولانا سردار احمد کے کمرے میں لیمپ کا انتظام کرنے کا حکم دیا حوالہ حیات محادثہ اعظم صفحہ نمبر چونتیس جب دیکھتا پڑھتے دیکھتا حضرت مفتی اعظم ہند علیہ رحمٰ فرماتے ہیں میں نے میں جب مولانا سردار احمد کو دیکھتا پڑھتے دیکھتا مدرسہ میں قیامگاہ پر حتیٰ کہ جب مسجد میں آتے تو بھی ہاتھ تو بھی کتاب میں ہاتھ ہوتی اگر جماعت میں تاخیر ہوتی تو بجائے دیگر اذکار و اوراد کے مطالعہ میں مصروف ہو جاتے شائع کے مطالعہ کی حوصلہ افزائی مولانا معین الدین شافعی کا بیان ہے کہ اجمیر شریف میں مولانا سردار رحمت کی محنت کا یہ عالم تھا کہ نماز عشاء کے بعد آپ سامنے کتاب رکھ کر بیٹھ جاتے اور مطالعہ کرتے ہوئے بسا اوقات آپ سامنے کتاب رکھ کر بیٹھ جاتے اور مطالعہ کرتے ہوئے بسا اوقات فجر کی اذان ہو جاتی اس محنت و لگن کو دیکھ کر حضور صدر الشریعہ علیہ رحمٰ نے طباء ان کو حکم فرمایا سردار احمد کو نماز مغرب سے پہلے کھانا دے دیا کرو تاکہ اس کے مطالعہ میں حرج نہ ہو حوالہ حیاتِ محدث اعظم صفحہ نمبر ہے 34 34 آ, اب ہم آگے مطالعہ میں حائل اسباب و عوامل مطالعہ میں حائل اسباب و عوامل کا مطالعہ کریں گے